بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتوب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا <تصفيق> ولاغ تبادم بادہ ایوب اہدم فقرِ تمہ وط اللہ انََََََََََ الله طباب الرحیم مقصد صورت الحجرات کا الدابل اصلاح المعاشرہ صورت میں سات آداب ذکر کیے جاتے ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے اور یہ آداب اکثر یا ایو الدین امنوں کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو تو ان آداب کو اپناؤ تاکہ معاشرہ تمہارا صحیح ہو جائے درست ہو جائے معاشرے سے فساد ختم ہو معاشرہ مہذب بنے پاکیزہ بنے معاشرے سے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ جھگڑے فساد یہ ختم ہو جائیں صورت میں یہ سات آداب آیت نمبر ایک پہلی آیت میں اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی تعظیم کریں اور ان سے آگے نہ بڑھیں دوسرا ادب آیت نمبر دو میں اللہ کے پیغمبر کا ادب اور احترام کریں یہ اللہ کے پیغمبر کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کریں اور نہ ہی پیغمبر کو ایسی آوازیں دیں جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ تک نہیں ہوگا یہ تیسرا ادب آیت نمبر چھ میں کہ اگر کوئی غیر معتبر شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو اور عام طور پہ معاشرے میں جھنگ جھگڑے فسادات یہ اسی وجہ سے رونما ہوتے ہیں کہ بات کی تحقیق کی نہیں جاتی عمل پہلے کیا جاتا ہے اور پھر پچھانا بعد میں پڑتا ہے حالانکہ اگر پہلے سے تحقیق کی گئی ہوتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی چوتھا ادب آیت نمبر نو میں کہ اگر دو ایمان والے یا ایمان والوں کے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرائیں ایمان والوں کے درمیان صلح کرائیں معاشرے میں جو بھی دو لوگوں کے درمیان تنازعہ آئے تو بجائے جنگ بھڑکانے کے اور بجائے ان میں مزید تنازعہ زیادہ کرنے کے اس کو اسی جگہ پہ ختم کر دیں اصلاح کریں تاکہ وہ بات آگے نہ بڑھے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی ایمان والے کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ تین دنوں سے زیادہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے مسلمان بہن سے وہ قطع تعلق کرے تین دن سے زیادہ وہ قطع تعلق وہ نہیں کرے گا کیونکہ ایمان والے یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں ان کے درمیان اخوت ہے ان کے درمیان ایمان کی بنیاد پہ ایک بھائی چارہ ہے بخاری اور مسلم کی روایت میں نعمان ابن بشیر کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی مثال یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ایک دوسرے پر رحم اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کی بنیاد پہ ایسی ہے جیسے ایک بدن کی مثال بدن میں اگر کسی ایک غصف کو بدن میں اگر کسی ایک جگہ کو تکلیف ہو تو پورا بدن اس کی وجہ سے وہ درد میں ہوتا ہے جی اسی طرح بخاری اور مسلم کی دوسری روایت ہے ابو موسا اشعاری سے کہ ایمان والے یہ آپس میں ایک آبادی کی طرح ہے کل بنیان یہ ایک آبادی کی طرح ہے یشد بادہ کہ جو ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں اور مضبوط کرتے ہیں اور اس سے پہلے میں نے جو روایت بتائی وہ انس ابن مالک کی ہے ولاََلمسلم جو رخاہو ف ث صلایالن کسی <سلام> بھی مسلمان کے لیے یہ روا نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ تین راتوں سے زیادہ اپنے مسلمان بہن بھائی سے وہ قطع تعلق کرے نہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کریں گے نہ ایک دوسرے سے بغذ رکھیں گے بلکہ یہ آپس میں بہن بھائیوں کی طرح وہ رہیں گے اور اس سلسلے میں بہت ساری روایات یہ آتی ہیں امام قرطبی نے عیسائیت کے نیچے ذکر کیا ہے کہ دین کی بنیاد پہ جو آپس میں بھائی چارہ قائم ہوتا ہے تو یہ نصبی رشتے سے یہ زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے اخوت و دینی من اخوت النسب دین کی بنیاد پہ جو اخوت قائم ہوتی ہے تو یہ نسب کی بنیاد پہ اخوت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے وجہ یہ کہ اکثر دین کی مخالفت میں اپنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن جو پرائے لوگ ہوتے ہیں تو وہ دین میں تمہارے ساتھ وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تمہارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جان تک قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں یہ اب اس آیت میں یہ پانچواں ادب ہے آیت نمبر گیارہ پانچواں ادب ہے یہ کہ مسلمانوں کا بھی ادب کریں مسلمانوں کا بھی احترام کریں ان کی بھی عزت کریں اور یہ ان کی تذلیل سے اپنے آپ کو بچائیں ہر اس کام سے بچیں کہ جو مسلمانوں کی تزلیل کا باعث بنتا ہو مسلمانوں کی احانت کا باعث بنتا ہو تو ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں یہاں پر چند اسباب ان آیات میں ذکر کیے جاتے ہیں مثلاً یہ ایک سبب تین اسباب اس آیت میں ذکر کیے گئے ہیں اور وہ ہے مسلمانوں کی جمعیت کو اور مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کو جو چیز نقصان پہنچاتی ہے اور اس سے گزشتہ آیت میں آپس میں لڑنا وہ بھی ذکر کیا مسلمانوں کا آپس میں یہ لڑائی جھگڑے یہ ایک سبب تو اس سے پہلے وہ ذکر کیا گیا کہ وہ بغیر تحقیق کے عمل کرنا ہے ایک بات وہ پہنچی اور فورن اس پہ رد عمل وہ ظاہر کیا ایک سبب وہ تھا یہاں پر بعض اسباب وہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ جو بذات خود معمولی اعمال ہوتے ہیں لیکن وہی معمولی باتیں وہ بڑی صورت وہ اختیار کر لیتے ہیں اور بالاخر مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں ان میں سے ایک سبب ایک دوسرے کا مذاق اڑانا ایک دوسرے کا ٹھٹا اڑانا ایک دوسرے کا استحزا مذاق اڑانا یہ ایک ہے تمسخر استحزا مذاق اڑانا یہ حرام ہے دوسری چیز جو روایات سے وہ ثابت ہے وہ ہے مزاح مزاح کرنا خوشتبی کرنا دل لگی کرنا یہ جائز ہے جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کیا میں جنت میں جاؤں گی تو اللہ کے پیغمبر نے کہا نہیں بوڑھی عورتیں یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی تو وہ رو پڑی تو اللہ کے رسول نے فرمایا وجہ یہ کہ جنت میں بڑھاپا نہیں ہے اور جنت میں سارے جوان ہوں گے یہ اللہ ہم ساروں کو نصیب فرمائیں اب یہ مزہ ہے اور دل لگی ہے اسی طرح ایک صحابی آیا اور اس نے کا اللہ کے پیغمبر مجھے اونٹ دے دیں تاکہ میں جہاد کے لیے جا سکوں رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں اونٹ کا بچہ دے دیتا ہوں اس <سلام> صحابی <سلام> نے کا اللہ کے پیغمبر میں نے اونٹ کے بچے کے ساتھ کیا کرنا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا یہ جو بڑا اونٹ ہوتا ہے تو یہ کس کا بچہ ہوتا ہے یہ بھی تو اونٹ ہی کا بچہ ہوتا ہے اب یہ مزاح ہے مزا جائز ہے لیکن ایک ہے کسی کا مذاق اڑانا اس کی احانت کرنا اس کی تحقیر کرنا اسے کمتر حرام ہے اور یہ ناجائز ہے اور یہاں پہ اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ عام طور پہ لوگ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں اسے کمتر سمجھتے ہوئے تو قریب ہے امید ہے کہ وہ جسے कमतर سمجھا جا رہا ہے تو وہ تم سے بہتر ہو جائے اور ایسا عام طور پہ ہو جاتا ہے دوسرا سبب ولا تل مزو انف و سکم دوسرے میں ایب نکالنا دوسرے میں ایب نکالنا اوروں میں ایب تلاش کرنا उनकी تلاش کرنا اور دیگر لوگوں کی ان کی نکتہ چینیا کرنا عیب تلاش کرنا وہ ایک شاعر کا ایک شعر بھی آتا ہے حالانکہ کون انسان ہے کہ جو عیب سے وہ خالی ہو وہ ایک شاعر ایک شعر میں بھی کہتا ہے کہ دی غیر کی آنکھوں کا تنکہ تجھ کو آتا ہے نظر دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شہطیر بھی یعنی دوسرے کی آنکھ میں تو تمہیں ایک تنکا سا وہ نظر آ جاتا ہے لیکن انسان اپنے بہت بڑے بڑے عیوب یہ اس سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور دیگر لوگوں کے وہ معمولی عیوب بھی اسے وہ نظر آتے ہیں ہم نے سورہ بقرہ میں ایک قول ذکر کیا تھا ابراہیم ابن ادہم کا تو ان کا وہ تفصیلی قول ہم نے ذکر کیا تھا کہ ابراہیم ابن ادہم سے پوچھا گیا ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا کیا وجہ ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی تو ان کا تفصیلی جواب وہاں پہ ہم نے ذکر کیا تھا تو ان اسی جواب میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ وہ ترک تم بکم وشتغل کہ تم لوگوں نے اپنے عیوب وہ چھوڑ دیئے اپنی عیب تمہاری نظر سے اوجل ہیں پوشیدہ ہیں اور تم لوگ دیگر لوگوں کے عیوب اسے ٹٹولنے میں لگے ہوئے ہو دیگر لوگوں کے عیب نظر آتے ہیں لیکن اپنے پوشیدہ ہیں تو تمہاری دعائیں وہ کیسے قبول ہوں تیسرا سبب جو اس آیت میں ولاطنا بزو ایک دوسرے کو غلط ناموں سے پکارنا ایک دوسرے کو غلط ناموں سے پکارنا اور یہ آج ہمارے معاشرے میں اس کی کتنی مثالیں ہیں اور کتنی سینکڑوں شکلیں اس کی بنی ہوئی ہیں جیسے مثلا آج یہ کفر کا فتویٰ لگانا یہ ہمارے لیے بائیں ہاتھ کا کیل ہے کسی پر یہودی کا فتویٰ لگانا کسی پر فاسق کا فتویٰ لگانا یہ تمام اس میں اوروں میں عیب نکالنا اور اوروں کو غلط القابات سے پکارنا یہ تمام چیزیں اسی طرح کہ جی او لنگڑے او اندھے اس طرح کے نام یہ پکارنا تو یہ تمام اس کے دائرے میں یہ آ جاتی ہیں تو تین اسباب اس آیت میں ذکر کیے گئے ہیں اور پھر اگلی آیت میں چھٹا ادب ہے تین اسباب وہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں جن میں سے ایک بدگمانی ہے بدگمانی کرنا اوروں کے متعلق بدگمان ہونا بدگمانی کرنا اور اس پر عمل کرنا دوسرا سبب وہاں پہ ذکر کیا گیا کہ اور لوگوں کے عیوب کا سراغ لگانا تجسس کرنا جاسوسی کرنا اور ان کے یوب کے پیچھے وہ پڑے رہنا انہیں خریدنا بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے تو سراغ لگانا اسی طرح تیسرا سبب اس آیت میں غیبت کرنا تو یہاں پہ یہ چھ اسباب ان دو آیات میں یہ ذکر کی گئی ہیں پھر اگلی آیت میں ساتواں ادب ہے اور یہ ساتواں ادب یہ ان ماقبل اسباب کے لیے ایک علت اور ایک سبب کے طور پہ ہے دراصل لوگوں میں یہ امراض کیوں آتے ہیں مذاق اڑانا دوسرے کو کمتر سمجھنا اسی طرح غلط ناموں سے پکارنا دیگر لوگوں کی عیوب تلاش کرنا غیبت کرنا بدگمانی کرنا اور اور لوگوں کی جاسوسی کرنا یہ انسان میں یہ بری صفات اور یہ برے اخلاق یہ کیوں آتے ہیں وجہ یہ کہ انسان میں جب تکبر کی بری صفت یہ آ جاتی ہے اور فخر کی ایک بری صفت انسان میں جو آ جاتی ہے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو اسی وجہ سے یہ دیگر بری صفات یہ انسان میں جنم لے لیتی ہیں تو قرآن کہتا ہے یہ جو تم تم لوگوں کی تقسیم قبیلوں میں اور خاندانوں میں یہ تقسیم جو ہوئی ہے یہ صرف تعارف کے لیے ہے یہ اللہ کے دربار میں فضیلت کا اصل معیار وہ تقوی ہے کہ کون اللہ کے احکام پر کتنا عمل کرتا ہے اور کون برائیوں سے کتنا اجتناب کرتا ہے تو ایک سبب وہ بتایا کہ یہ حسب نصب پر فخر کرنا خاندانی خاندانوں پر فخر کرنا فخر بال انصاب نصب پر فخر کرنا یہ ایک سبب ہے اور اگلا سبب پھر آیت نمبر چودہ پندرہ ان آیات میں کہ دوسرا سبب اس کا یہ ہے کہ انسان میں ایمان راسخ نہیں ہوتا ایمان جب راسخ نہیں ہوتا اور ایمان جب دل میں ایمان کی کمزوری یہ بھی ان برے اخلاق کا بنیادی سبب ہے اور بنیادی وجہ ہے کہ انسان میں یہ اخلاق کی یہ کمزوری یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ پیدا ہوتی ہیں تو اسی وجہ سے جی ایمان پر محنت یہ ضروری ہے اور ایمان پر محنت یہ بغیر قرآن کے یہ ممکن نہیں ہے جیسے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ تلمن المانہ ابن ماجہ کی روایت ہے تعلمنا نل ایمان سم تالم نل قرآن فضد بھی ایمان بعض لوگ اس روایت میں اس روایت کو آدھا جو ہے وہ پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا قرآن کے قریب نہیں آتے ہمارے جو تبلیغی بائی ہوتے ہیں تو وہ اس روایت کو پیش کرتے ہیں تو اگر ہم انہیں کہتے ہیں کہ آؤ قرآن سیکھو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان سیکھتے ہیں یہ ارے قرآن کے بغیر تم ایمان کیسے سیکھتے ہو صحابہ کرام خود کہتے ہیں تالم نل ہم نے پہلے ایمان سیکھا کیا مطلب یعنی ہم نے لا الہ اللہ اللہ محمد اللہ یہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا یہ ایمان سیکھنا ہے پھر اس ایمان کی تفصیلات ہم نے کہاں پہ سیکھی ثم تعالم نل اور پھر اگلے ہی لمحے ہم ہم نے قرآن سیکھنا شروع کیا فضد نہ بھی ایمان ایمان اور قرآن کو کیسے انہوں نے آپس میں ملایا ہے تو ہم نے اپنا ایمان اس قرآن کے ذریعے بڑھایا ہے اسی لیے انسان جب تک قرآن وہ نہیں پڑھتا تو وہ ایمان کی تفصیلات بھی وہ نہیں جان سکتا تو ایمان کی کمزوری یہ انہی برے اخلاق کو جنم دیتی ہے تو جتنا ایمان مضبوط اور راسخ ہوگا اتنا ہی معاشرہ صاف ہوگا اتنے ہی معاشرے میں اچھے اخلاق وہ پھلے پھولیں گے اور معاشرے سے یہ برے اخلاق یہ ختم ہوں گے یا یادین آمنو اے ایمان والوں لَا قوم من قوم لا يسخر قوم من مزاق قوم مذاق نہ اڑائے قوم ایک من قوم دوسری قوم کا یہاں پہ مراد یہ اگرچہ قوم پوری بھی مراد ہے جس میں مرد عورت عورتیں وہ ساری شامل ہیں لیکن قرآن نے یہاں پہ اس آیت میں عورتوں کی تخصیص کی ہے وجہ یہ کہ عورتوں میں یہ مصیبت یہ زیادہ ہے اور ان, ان میں یہ یہ بری صفت اس کی کثرت اور اس کی بہتات ہے لاسکر قوم من قومن کہ مذاق نہ اڑائے قوم ایک قوم مرد من قوم دوسرے مردوں کا یا ایک قوم دوسری قوم کام قریب ہے کہ ہو جائیں وہ لوگ بہتر ان سے تم اس لیے ان کا مذاق اڑا رہے ہو کہ وہ کمتر ہیں تمہاری نظر میں وہ کم ہیں تو قریب ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو جائیں ولا نسا و منسا ان اور نہ عورتیں وہ مذاق من ان دیگر عورتوں کا آسا کن نہ خیر قریب ہے کہ ہو جائیں وہ بہتر ان سے ان سے وہ بہتر ہو جائیں یہ <تصحيح> <تصحيح> ابوداؤد اور ترمیزی کی ایک روایت میں آتا ہے یہ جی ایک دن یہ ام مومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی جو دوسری زوجہ ہیں صفیہ رضی اللہ عنہا تو عام طور پہ صفیہ وہ قد سے عائشہ کے مقابلے میں وہ قد سے تھوڑی سی چھوٹی تھیں اس کا قد وہ دراز نہیں تھا تو بعض لوگ وہ جب کسی کے قد پہ ہاتھ کے اشارے سے وہ جب اس کے قد کو وہ کمتر اور وہ چھوٹا سمجھتے ہیں تو یہ ہاتھ کے اشارے سے کہ فلاں جو ہے تو اس کا قد وہ اتنا ہے تو یہ ہاتھ کے اشارے سے یہ انگلیاں کھول کے کہ فلاں کا قد تو وہ اتنا ہے یعنی ایک بالشت ہے تو ام المومنین عائشہ نے ایسا اشارہ کیا تو اللہ کے پیغمبر نے کہا لقد و کل متن عائشہ تم نے ایک ایسی بات کی ہے ایک ایسا اشارہ کیا ہے لو مز جد بما البحری کہ اگر پورے سمندر میں تمہارے اس بات کی تلخی اور اس بات کی زہر جو ہے وہ ملا دی جائے تو پورا سمندر اور پورا دریا جو ہے تو وہ اس سے کڑوا ہو جائے یعنی کسی کو کمتر سمجھنا کسی کا مذاق اڑانا یعنی اس کی اتنی برائی ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسی بات ایسا اشارہ تم نے کیا ہے کہ اگر اس کا زہر وہ سمندر میں ملا دیا جائے تو وہ سمندر اس کی وجہ سے اس کا ذائقہ وہ تبدیل ہو جائے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَائِن اور نہ عورتیں وہ مزاق اڑائیں من نسائن دیگر عورتوں کا عَسَائِنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ قریب ہے کہ ہو جائیں وہ بہتر ان سے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ یہ اور عیب نہ نکالیں انفسکم یہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں میں یہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں میں عیب نہ نکالیں یہ ان میں عیب تلاش نہ کریں کسی میں مثلاً یہ عیب تلاش کرنا اسے کہنا کہ تم فاسق ہو یا تم گناہگار ہو یا کسی کو مثلاً کسی نے توبہ کی ہے ایک گناہ سے اور آپ اسے وہی پرانے گناہ جو ہے تو وہ اسے یاد دلاتے ہیں یا کسی کو گناہگار کہنا یا کسی کو دیگر القابات سے اور یعنی عیب کے ناموں سے پکارنا ولاطل مزو انفکم اور عیب نہ نکالو یہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں میں قرطبی لکھتے ہیں کہ کوئی بھی عاقل اس جملے میں اللہ نے دیگر مسلمان بہن بھائیوں کو انسان کا اپنا نفس قرار دیا ہے کہ کسی اور میں کیڑے نکالنا کسی اور میں عیب نکالنا یہ ایسا ہے جیسا ایک بندہ اپنے آپ کی برائی وہ بیان کر رہا ہے تو قرطبی کہتے ہیں کہ کوئی بھی عقل مند شخص وہ اپنے اپنے عیوب اور اپنا عیب بیان نہیں کرتا کوئی بھی عقل مند شخص اس کا مطلب یہ کہ جو بھی بندہ وہ دوسرے میں وہ ایب نکالتا ہے تو یہ عاقل نہیں ہے مند نہیں ہے کیونکہ قرآن نے کسی اور میں عیب نکالنا اسے ایسے قرار دیا ہے جیسے بندہ اپنے آپ میں ایب نکالے تو کوئی بھی مند شخص وہ اپنے آپ کے عیوب وہ بیان نہیں کرتا اسی لیے کسی اور میں عیوب تلاش کرنا یہ ایسا ہے کہ جو ایک بندہ اپنے آپ کو داغدار کر رہا ہے ولا تلمزوا انفسكم اور عيب نہ نکالیں انفسكم اپنے مسلمان بہن بھائیوں میں ولا تنابزوا بالالقاب اور ایک دوسرے کو نہ پکاریں بالالقاب برے القابات سے لقب یہ وہ نام ہوتا ہے کبھی अच्छाई کا کبھی برائی کا نام کے علاوہ انسان کسی غیر نام سے جو تعریف کا بھی ہو سکتا ہے اور مذمت کا بھی ہو سکتا ہے کوئی اس نام سے وہ مشہور ہو جائے تو اسے عام طور پہ لقب کہتے ہیں باپ یا دادا کی نسبت سے اگر کوئی نام مشہور ہو جائے تو اسے کنیت کہتے ہیں اور لقب یہ اچھائی یا برائی کا کوئی نام کہ جس سے انسان معروف اور مشہور ہو جائے ولا بزو بال القاب اور ایک دوسرے کو نہ پکارے بال برے القابات سے حدیث میں آتا ہے بخاری کی روایت میں یہ ابو حرا اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی شخص وہ دوسرے مسلمان بھائی سے یہ کہتا ہے یا کافر اے کافر اور وہ شخص اس میں کفر نہیں تھا تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا یہ لفظ یا کافر وہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ اگر دوسرے شخص میں اس کفر کی جگہ نہیں ہے تو اس کا یہ فتویٰ اسی انسان پر خود لوٹتا ہے فقد با ابھی عہد ہوما یعنی اس فتوے پر یہ بندہ خود دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے قرآن کہتا ہے ولاطنا بزو بال اور ایک دوسرے کو غلط ناموں سے نہ پکاریں کسی کو لنگڑا کہنا کسی کو کسی کو اندھا کہنا یا کسی کے دیگر بدن کے جو اعضا ہیں تو ان کی طرف ان کے بعض عیوب وہ بیان کرنا ایک دوسرے کو غلط ناموں سے پکارنا قرآن یہاں پہ منع کرتا ہے ولاطن بزوب لیکن سورہ عبسہ پارہ نمبر تیس میں وہاں پہ ابتدائی آیات میں ہی یہ آ جاتا ہے آبس و طلّہ انجا کہ اللہ کے پیغمبر وہ پریشان ہوئے اور تنگ ہوئے اس وجہ سے کہ آیا ان کے پاس ایک اندھا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں تو قرآن نے یہاں پہ خود منع کیا ہے اور وہاں پہ ابن ام مکتوم کو آما اندہ کہا ہے دراصل تارز نہیں ہے وہاں پہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو لے رحم کی وجہ سے اسے آما کہا گیا ہے مثلا یہ جی آپ کسی شخص سے کہیں یہ جی ایک اندہ وہ روڈ کراس کر رہا ہے راستہ کراس کر رہا ہے اور آپ دور سے کسی بند شخص کو یہ کہیں کہ دیکھو یہ فلاں شخص یہ دیکھو یہ نابینا ہے اسے ہاتھ سے پکڑو اور اسے راستہ جو ہے یہ کراس کراؤ اسے راستے کے اس پار وہ لے جاؤ تو اب یہاں پہ کسی کو نابینا کہنا یا اندھا کہنا تو یہ ترہم کی وجہ سے ہے یہ اسے تحقیر کی وجہ سے وہ کہنا نہیں ہے تو وہاں پہ اس صورت میں جو عبداللہ ابن ام مکتوم کو آمہ کہا گیا ہے تو بولے ترحم کہ اللہ کے پیغمبر ابو جہل اور ان بڑے بڑے کبرا پر اپنا وقت ضائع نہ کریں بلکہ جو سیکھنے کے لیے آیا ہے اور وہ اندھا ہے اور اس میں طلب ہے تو آپ زیادہ توجہ اسے دیں تو ولاطنہ بزو بال القاب اور ایک دوسرے کو نہ پکاریں بال غلط ناموں سے برے القابات سے کیونکہ یہ برے القابات سے ایک دوسرے کو پکارنا یہ فسق ہے بے اصل اس ملفسوق بعد المان اس جملے کے دو معانی ہیں یہاں پہ فاسق یا تو جس شخص کو جس شخص کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں یا اسے برے لقب سے آپ پکار رہے ہیں مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اے فاسق اے فاجر اے یہودی اس طرح کے القابات سے آپ اسے پکارتے ہیں تو کسی مومن کو فاسق قرار دینا کسی مومن پر گناہ کا ٹھپا لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے یعنی فسوق سے مراد کہ آپ جس مومن کو برے نام سے پکار رہے ہیں تو اسے فاسق قرار دینا اس کی طرف گناہ کی نسبت کرنا یہ کوئی اچھا نام نہیں ہے کہ تم اسے دے رہے ہو ایک معنی یہ اور دوسرا معنی یہ کہ کسی کو غلط ناموں سے پکارنا اور خود اس کی پاداش میں اس کے نتیجے میں خود فاسق بننا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ تم کسی کو غلط نام سے پکارتے ہو کسی پر عیب لگاتے ہو اور انسان خود اس کی وجہ سے فاسق بنے تو مومن کے ساتھ یہ فاسق کا یہ ٹائٹل لگنا اور اسے فاسق کا یہ عنوان لگنا یہ اچھی بات نہیں ہے بے سل اسم الفسوق ملفسو کو بادل برا ہے یہ نام الفسوق کو فاسک ہونے کا نسبت کر رہے ہو تو برا ہے یہ نام فاسق ہونے کا بعد ایمان ایمان کے بعد کہ ایک بندہ مومن ہے اور تم اسے فاسق قرار دے رہے ہو تو یہ اچھا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ برا لفظ ہے اور یا فسوق سے مراد خود فاسق بننا برا ہے یہ نام فاسق ہونے کا بعد ایمان ایمان کے بعد کہ ہو تم مومن لیکن تم ان کاموں کی وجہ سے خود فاسق بن رہے ہو تو ایمان والے کے ساتھ یہ فاسق ہونے کا نام یہ ٹھپا یہ اچھا نہیں ہے وہ ملم یتم الدالمون اور چاہیے کہ بندہ ان سے توبہ کرے ان سے توبہ کرے کیونکہ یہ تمام گناہ کبیرہ ہیں وہ يَتُبْ اور وہ گناہ گناہ کبیرہ بغیر توبے کے وہ معاف نہیں ہوتا وہ ملم يَتُبْ فلاء هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو کوئی توبہ نہ کرے کہ ان مذکورہ بری صفات سے فلا هُمُ ظالمون تو یہ لوگ یہی ظالم ہیں مفسرین یہاں پہ ایک قول ذکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس بحو تا ابینا وم سو چاہیے یہ کہ بندہ صبح کرے تو تب بھی وہ اللہ کے ہاں توبہ کرے اور شام کرے تو تب بھی توبہ کرے وجہ یہ کہ ایک ایمان والا وہ بغیر توبے کے وہ اپنی زندگی وہ نہ گزارے کیونکہ موت اچانک کب وہ آ پڑے اور موت اچانک کب آئے صبح ہو یا شام اسی لیے جو بندہ صبح کرتا ہے شام کرتا ہے بغیر توبہ کے تو یہ انسان خطرے میں ہے اسی لیے اسے ڈرنا چاہیے کہ وہ بغیر توبے کے وہ زندگی گزار رہا ہے تو بغیر توبے کے قرآن نے یہاں پہ صرف دو ہی صورتیں ذکر کی ہیں یا ایک بندہ توبہ کرے گا اور یا وہ ظالم بنے گا اب اس کی مرضی کہ وہ ظالموں کے گروہ میں اٹھنا چاہتا ہے اور یا وہ تائبین کے گروہ میں وہ بننا چاہتا ہے وَمَلْ لَمْ يَتُبْفَ أُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو بندہ وہ توبہ نہ کرے فعلائے کہم المون تو یہ لوگ یہی ظالم ہیں یا ایو الدین آمنو یہ چھٹا ادب ہے اور چھٹے ادب میں وہ اسباب ذکر کیے جاتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے مابین وہ بغض اور اختلافات کا سبب بنتے ہیں اور اس میں بھی وہ تین اسباب ذکر کیے گئے ہیں یا ایو الدین آمنو اے ایمان والوں لا اج تنیب من ام نظو نی اے ایمان والوں اجتناب کرو بچو کثیرم نظو نی من نظونی اجتناب کرو عمل کرنے سے یہاں پہ کثیر من الظن اس کا معنی تو کرتے ہیں کیونکہ انسان اپنے آپ کو گمان سے بچا نہیں سکتا یہاں پہ جو چیز مراد ہے وہ ہے گمان پہ عمل کرنا اج تنیبو کثیر امنزن نے بچوں عمل سے بہت سارے گمانوں پر یعنی مراد وہ بدگمانی ہے اور بدگمانی یہ گمان پر عمل کرنا ہی ہے مثلا ایک شخص ایک گھر کے سامنے وہ کھڑا ہے تو اب ضروری نہیں کہ وہ وہاں پہ کسی برے ارادے یا بری نیت سے وہ کھڑا ہے شاید اس کا وہاں پہ کوئی کام ہو اسی طرح اگر راستے میں ایک مرد اور ایک عورت وہ جا رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ اب بندے کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے گمان آ جاتا ہے وہ غیر اختیاری طور پہ آتا ہے لیکن اس پر عمل کرنا وہ اس چیز کو بدگمانی بنا دیتا ہے اسی لیے آیت کے معنی میں ہی ہم نے وہ اشکال ہر کر دیا اج من الظن نے بچو عمل کرنے سے بہت سارے گمانوں پر یعنی بہت ساری گمان ان سے بچو اور وہ بہت سارے گمان کیا ہیں یعنی بندہ اس پر عمل کرے اب اس پر عمل کرنا کیا ہے مثلا ایک شخص کسی مکان کے سامنے یہ کھڑا ہے اور آپ کسی دوسرے سے کہیں کہ یہ فلاں شخص یہ تو یہاں پہ ایک برے ارادے سے کھڑا ہے اب یہ تم نے اس گمان پر عمل کیا اور اس شخص کے متعلق تم نے بدگمانی کا اظہار کیا ہے اسی طرح راستے میں ایک دو لوگ وہ جا رہے ہیں اور تم ان کے بارے میں گمان پر عمل کرو اور کسی اور, اور یہ بتاؤ کہ یہ لوگ کسی برے ارادے سے جا رہے ہیں اور یہ آپس میں ان کا ایسا تعلق ہے شاید وہ میاں بیوی ہوں شاید وہ بہن بھائی ہوں شاید ان کا آپس میں کسی اور محرم کا رشتہ ہو من ایک یہ ہے ہاں یہ الگ بات ہے انسان کو چاہیے کہ وہ کی جگہ سے اپنے آپ کو بچائے یہ الگ چیز ہے مثلاً ایک ایسی جگہ پہ بیٹھنا کہ وہاں پہ لا محالہ انسان کے انسان اس بدگمانی پہ وہ مجبور ہو جاتا ہے انسان ایسے اوقات میں وہ نکلے ایسی جگہ پہ وہ بیٹھے کہ دوسرے کے ذہن میں ضروری طور پر وہ بدگمانی وہ پیدا ہو جاتی ہے چاہیے یہ کہ انسان ایسی جگہوں پر وہ بیٹھنے سے اجتناب کرے ایسے مقامات پر وہ جانے سے اجتناب کرے اجتنیبو کثیرا من نزن نے بچو عمل کرنے سے کثیرا من نے بہت سارے گمانوں پر یعنی بدگمانی سے بچو کہ بندہ اس گمان پر وہ عمل کرے انباً نے کیونکہ گمان اور خیال پر اس سے انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا لازمی طور پہ انسان کے ذہن میں بہت سارے گمان اور بہت سارے خیالات وہ آ جاتے ہیں اسی لیے قرآن نے یہاں پہ کثیر امن کہا یعنی وہ گمان کے جو انسان کو بدگمانی تک پہنچائے اور وہ گمان اس بدگمانی کی یعنی اس صورت پر وہ عمل کرے ان نبع نے اس بے شک باز گناہ اسمن وہ گنا ہے یعنی وہ بدگمانیہ وہ گناہ ہے وہ بدگمانیہ وہ گناہ ہے ولا تجس اور سراغ مت لگاؤ دوسروں کا کہ بندہ دوسروں کے پیچھے وہ پڑا ہو اور ان میں وہ عیب تلاش کر رہا ہو اور ان کی کمزوریاں وہ تلاش کر رہا ہو ولا تجس سسو جاسوسی بھی اسی سے ہے ولا تجس اور سراغ مت لگاؤ تم اوروں کا کہ اوروں کی تم جاسوسی وہ کر رہے ہو ولا سسو اور سراغ مت لگاؤ کہ اوروں کی ولا تجس اور تیسری چیز ولا بعدکم بعدا اور غیبت نہ کرے باز بعض تمہارے بازن بازوں کی ایک دوسرے کی غیبت وہ بھی نہ کریں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کی تعریف یہ ثابت ہے سی مسلم میں ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے یہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر وہ خوب جانتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی پسے پشت یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کی وہ برائی بیان کرنا کہ اگر وہ تم اس کے سامنے بیان کرتے تو اسے اچھا نہ نہ لگتا ذکر کا اخا کا بما یکرا اپنے بھائی کی وہ باتیں بیان کرنا کہ جو اسے اچھی نہیں لگتی اور تم پس پشت اس کی غیر موجودگی میں اور غیبت ہے بھی غائب ہونے سے یعنی وہ موجود نہیں ہے اور تم اس کی برائیاں وہ بیان کر رہے ہو سابی نے کہا اے اللہ کے پیغمبر کہ اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تب بھی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر وہ برائی اس میں موجود ہو اور تم اس کے پسے بول رہے ہو یہی تو غیبت ہے اور اگر اس میں نہ ہو اور تم اس کے پیچھے بات کر رہے ہو تو یہ بہتان ہے اور بہتان یہ غیبت سے بڑھ کر ہے بہتان یہ غیبت سے یہ بڑھ کر ہے اور قرآن نے یہاں پہ रिबत کی مذمت اس انداز میں ذکر کی ہے ای یحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی شخص ان یاکل لحم اخیه میتن کہ کھائے وہ یہ اپنے بھائی کا گوش میتن یہ حال ہے اخس کون سا بھائی میتن اس حال میں کہ وہ مردہ ہو حالانکہ انسان زندہ بھائی زندہ بھائی کا گوش وہ بھی نہیں کھا سکتا لیکن ایک ایسا بھائی کہ وہ مردہ ہو یعنی بالکل وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا اسی لیے تم کسی کے پسے پشت اس کی غیر موجودگی میں تم برائیاں بیان کر رہے ہو تو وہ ہے نہیں اسی لیے تو تم کہہ رہے ہو ورنہ اگر اس کے سامنے کہتے تو وہ تمہیں جواب دیتا ای يحب احدکم ان ياكل لحم اخيه ميتا کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی شخص کہ وہ کھائے اپنے بھائی کا گوش اپنے مردہ بھائی کا گوش، تم میں سے کوئی چاہتا ہے تُمُو ہوں، پس تم تم جانتے ہو کرتے مردہ بھائی کا گوش کھانا اس سے تم گن کرتے ہو اور اسے تم برا سمجھتے ہو یعنی تمہاری طبیعت یہ گوارا نہیں کرتی تو اسی لیے کسی کی غیبت بھی نہ کرو یہ تشبیح دی ہے وہ تقلّا اللہ سے ڈرو ان اللہ طب الرحیم اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم المربان ہے امام نووی جو صحیح مسلم کے اشارے ہیں چھ سو چھیتر ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے امام نووی یہ وہ شخص ہیں اسلام کی تاریخ میں بعض لوگ ایسے گزرے ہیں جنہیں عمریں اللہ نے بہت کم دی تھی لیکن ان کی زندگی میں اللہ نے بہت خیر اور برکت ڈالی ہے انہی میں سے ایک امام نبوی ہیں امام نبوی کل عمر ان کی صرف پینتالیس چھیالیس سال ہے لیکن امام نبوی نے اتنی کتابیں لکھی ہیں اور انہوں نے اتنا علمی کام کیا ہے کہ آج اگر کسی شخص کی عمر یہ ساٹھ ستر سال ہو تو وہ ان کی کتابوں کو شاید اپنی پوری زندگی میں وہ پڑھ بھی نہ لے اتنی خیر اور برکت اللہ نے ان کی زندگی میں وہ دی تھی امام نووی کی جو مشہور کتاب ہے ریاض الصالحین جس میں انہوں نے روایات ذکر کی ہیں اور بڑی مفید کتاب ہے یہ احادیث کے مطالعے پر تو امام نووی نے غیبت پر انہوں نے مستقل باب باندھا ہے کہ غیبت یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے تو پھر اسی جگہ پہ انہوں نے ایک اگلا باب باندھا ہے بابوا من الغیبا کہ اس باب میں وہ اسباب بیان کیے جاتے ہیں کہ غیبت کی جو جائز صورتیں ہیں تو وہ کون سی ہیں یعنی اگر آپ کسی کے پس پشت وہ باتیں کرتے ہیں تو ان میں چھ صورتیں انہوں نے جواز کی وہ ذکر کی ہیں وہ چھ صورتیں وہ تو یہاں پہ میں ساری کی ساری وہ ذکر نہیں کر سکتا لیکن ان میں سے جو بہت زیادہ ضروری ہیں تو وہ جیسے مثلاً جی ایک ان میں جو معروف اور مشہور ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتا ہے کہ جب ہم حدیث میں کسی صنعت سے ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں ہے جرا و تعدیل تعدیل تو کسی راوی کی اچھائی بیان کرنا لیکن جرا جب ہم کسی راوی کو کذاب کہتے ہیں جھوٹا کہتے ہیں کسی راوی کی دیگر برائیاں وہ ہم بیان کرتے ہیں فلاں راوی ضعیف ہے فلاں راوی کذاب ہے حالانکہ یہ بھی تو ان راویوں کے پس پشت ان کی غیر موجودگی میں ان کی برائی وہ بیان کرنا ہے تو امام نبوی کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جائز ہے یہ جائز ہے اور بلکہ بعض اوقات یہ چیز یہ واجب ہو جاتی ہے تو انہوں نے اسے چوتھی جائز صورت میں وہ ذکر کیا ہے تحذیر المسلمین میں الشر و نسیح کہ مسلمانوں کو کسی شر سے بچانا اور ان کی خیر خواہی ڈھونڈنا تو وہ کہتے ہیں کہ اسی میں جرح المجروحی من و شہود اسی میں جو راویوں پر جرا جو کی جاتی ہے تو وہ اسی باپ سے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ یہ جرا یہ ضروری ہے دین کی حفاظت کے لیے تاکہ مسلمانوں کو کمزور روایات اور موضوعی روایات کے شر سے بچایا جا سکے اور ان کی خیر خواہی وہ ڈھونڈی جا سکے تو ایک انہوں نے یہ چیز یہ ذکر کی ہے اسی طرح انہوں نے کہ ایک یہ بھی ذکر کی ہے کہ کبھی کبھار ایک طالب علم ایک طالب علم کسی مبتدے کے پاس کسی بدتی کے پاس وہ جانا چاہتا ہے کہ میں اس کے پاس وہ جاؤں سبق پڑھنے کے لیے ہم اپنے بعد شاگردوں کو منع کرتے ہیں کہ فلاں شخص کے دروس نہ سنے فلاں شخص کی کتابیں یہ نہ پڑھیں فلاں شخص کے پاس یہ نہ جائیں تو بعض اوقات وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا یہ استاد یہ مجھے غیر ضروری طور پر فلاں کے پاس جانے سے منع کر رہا ہے یا فلاں سننے سے مجھے منع کر رہا ہے حالانکہ یہ بھی تو اس شخص کی برائی بیان کرنا ہے اصل میں وہ طالب علم وہ کم علم ہوتا ہے وہ سمجھتا نہیں ہے اور استاد کو اس شخص کا شر و معلوم ہوتا ہے کہ اس بندے کے شر سے اپنے آپ کو بچائیں اسی طرح فلاں شخص کی کتابیں پڑھنے سے اپنے آپ کو بچائیں اور استاد سمجھتا ہے کہ فی الحال یہ فلاں کتاب پڑھنا یا دیگر کتابیں پڑھنا یہ اس کے لیے ابھی فی الحال یہ مفید نہیں ہے اسی لیے استاد کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے تو امام نووی نے ایک صورت وہ یہ ذکر کی ہے کہ بعض اوقات شاگردوں کو کسی مبتدے اس کی بدعت سے بچانے کے لیے بندہ اس کی مذمت کرے تو یہ بھی جائز ہے اسی طرح دیگر صورتیں بھی انہوں نے ذکر کی ہیں اگر کوئی بندہ ریاض ریاضین میں وہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہاں پہ انہوں نے اس باب میں وہ ساری صورتیں وہ ذکر کی ہیں ولاقب باد اور غیبت نہ کرے تم میں سے بعض باز بازوں کی احیاء العلوم میں یہ امام غزالی نے حسن بصری رحمہ اللہ کے متعلق انہوں نے ذکر کیا ہے کہ احیاء العلوم میں امام غزالی نے حسن بصری کے متعلق انہوں نے ذکر کیا ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ ایک شخص نے حسن بصری کی غیبت کی تو حسن بسری نے کھجوروں جی کا ایک ٹھوکرا یہ اسے توفے کے طور پہ بھیجا کسی شخص نے حسن بصری سے کہا کہ ان فلانا قد اختابک فلان شخص نے آپ کی غیبت کی ہے تو حسن بصری نے اسے توحفے میں کھجوروں کا ایک ٹھوکرا جو ہے یہ بھجوایا اور اسے یہ کہلا بیٹھا وہ قاصد کے ذریعے کہ مجھے یہ بات تمہاری طرف سے پہنچی ہے کہ تم نے مجھے اپنی نیکیاں جو ہیں وہ تم نے مجھے بخش دی ہیں تو اللہ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے اب جب تم نے میرے ساتھ یہ نیکی کا معاملہ کیا ہے کہ تم نے مجھے اپنی نیکیاں جو ہیں وہ بخش دی ہیں کیونکہ کسی شخص کی غیبت بیان کرنا یہ اپنی نیکیاں یہ اس کے کھاتے میں وہ ڈال دینا ہے تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے یہ اپنی نیکیوں کا تحفہ بھیجا ہے تو اسی لیے میں نے یہ کہا کہ میں آپ کا بدلہ جو ہے وہ کیسے چکا ہوں تو میرے پاس نیکیاں تو ہے نہیں کہ میں جی اس کے ذریعے یہ جی آپ کی برائیاں وہ بیان کروں اور میں اپنی نیکیاں آپ کو دے دوں اسی لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں کھجوروں کا یہ ٹھوکرا جو ہے یہ تحفے میں آپ کو بھجوا دوں اور اللہ آپ کے ساتھ بڑی بھلائی کرے اور میری طرف سے یہ حقیر سا تحفہ یہ قبول کر لیں حسن بصری نے یعنی اسے ملامت بھی کیا اسے حقیقت بھی سمجھائی اور اسے یعنی وہ حق بات بھی وہ بتلا دی تو بعض لوگ وہ بڑے مفت میں دیگر لوگوں کے کھاتوں میں وہ غیبت کر کر کے اپنی نیکیاں جو ہیں تو وہ انہیں دے دیتے ہیں جانے انجانے میں ولائقتب کم بادا اور غیبت نہ کرے تم میں سے بعض بازوں کی ای یحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فكرهتم ایا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی شخص کہ وہ کھائے اپنے مردہ بھائی کا گوش اور تم گن کھاتے ہو اس سے اور تم برا جانتے ہو اس مردہ بھائی کے گوش کو کھانا اللہ سے ڈرو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے یا ایھا الذين आमनوا اے ایمان والو مذاق نہ کرے ایک قوم دوسری قوم کا مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں قریب ہے کہ وہ ہو جائیں بہتر ان سے اور نہ عورتیں مذاق اڑائیں دیگر عورتوں کا قریب ہے کہ ہو جائیں وہ بہتر ان سے اور عیب نہ نکالیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا اور نہ ایک دوسرے کو پوکارے برے القابات سے برا ہے یہ نام فسق کا ایمان کے بعد اور جو توبہ نہ کرے تو یہ لوگ یہی ظالم ہیں یا ایمان والوں بچو عمل کرنے سے بہت سارے گمانوں پر یعنی بدگانیاں نہ کریں گمان پر عمل نہ کریں گمان تو پیدا ہو جاتا ہے لیکن اس گمان کو پھیلانا اس گمان پر عمل کرنا یہ بری چیز ہے ان نباد بے شک باز گمان وہ گناہ ہیں یعنی بدگمانیا وہ گناہ ہیں ولا تجس اور سراغ نہ لگائیں اوروں کی کہ اوروں کی ٹوہ میں وہ نہ لگیں اور اوروں کے ریوپ انہیں خریدنے کی کوشش وہ نہ کریں ولا يختبعدكم اور غیبت نہ کرے بعض باز تمہاری بازوں کی اي يحب احدكم اياكل لحم اخيه ميتا اي پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی شخص کہ وہ کھائے اپنے مردہ بھائی کا گوش گوشت فقريتموه اور تم برا سمجھتے ہو اسے وتق الله الله سے ڈرو بیشک الله توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین